وقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء الحمد اللہ رب العالمین ولاقبۃ والسلام على وسلم علیہ رسول الکریم الم آباد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال المل الذين استقبرومن من قومه لکھری جنّّا یا شعیب و لذین آمن کا من قریطینہ اولتعود فیم الطینہ قرآن مجید کا نواں پارا ان کلمات سے شروع ہوتا ہے اور قال الملاؤ کے الفاظ سے پہچانا جاتا ہے اس میں امبیائی کرام کے واقعات ہی جاری و ساری ہیں اور جس کا ذکر پچھلے سپارے کے ضمن میں آیا تھا کہ رسول قوموں کو مخاطب کرتے تھے اور جواب قوم نہیں قوم کے سردار دیا کرتے تھے اسی سلسلے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کا ذکر ہے جس سے یہ پارا شروع ہو رہا ہے آیت نمبر چورانوے میں جا کر ایک اصول بیان کیا گیا ہے وہ مارث النافی قریعت نبی اللہ خزنہ اللہ بالباص وقدرعن کہ ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کے رہنے والوں کو ہم نے تکالیف اور مصائب سے دوچار کیا پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ مال و اولاد میں زیادہ ہو کر وہ کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج اور حار راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال سے بے خبر تھے اس کے بعد آیت نمبر ایک سو تین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے اور ایک طویل ذکر ہے حضتِ مصع علیہ السلام کا حضت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی یوں تو قرآن مجید کے کئی پاروں میں آئی ہے لیکن اس کا ایک بہت اہم حصہ سعود العراف میں بھی نویں پارے کے اندر واقع ہوا ہے فرمایا سما بآسنا من بعد موسا سما باسنا امباد ہم موسا ب آیاتنہ علا و ملائی ہی فض الم و پھر ہم نے مبوس فرمایا ان کے بعد یعنی باقی پیغمبروں کے بعد جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے موسا کو ہم اپنی آیات کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ زیادتی کی یہ بڑی اہم بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چونکہ مبوسی فرعون کی طرف کیا گیا تھا اور ان کے بے کا مقصد ہی بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانا تھا لہذا حضرت مصی علیہ السلام نے پہلی ملاقات میں اپنا تعارف کروانے کے فوراً بعد اس سے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ارسل المایہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو اور پھر فرعون نے پوچھا کہ کیا نشانی ہے تمہارے پاس حضرت مصی علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا یکجک وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا پھر دوبارہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور پھر وہ لاٹھی بن گیا اس کے بعد حضرت مسا علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے ہوئے بغل میں لے گئے اور پھر نکالا تو وہ بالکل سفید تھا چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے فرعون کے درباری کہنے لگے کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے لہذا فیصلہ کیا گیا کہ پورے ملک سے جو ماہر جادوگر ہیں انہیں اکٹھا کیا جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کا مقابلہ کروایا جائے لہٰذا ملک بھر سے ماہر جادوگر اکٹھے کیے گئے اور ایک دن مقرر کیا گیا کہ جب ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ تم اپنا داؤ کھیلو تو جتنے بھی جتنی بھی لاٹھیاں اور رسیاں دربار کے اندر موجود تھیں اس سٹیج پر وہ تمام سانپ بن گئیں اور انہوں نے حضت موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلنا شروع کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضیت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ بھی اپنا اثر ڈال دیں حضت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی اپنا اثر ڈالا وہ ایک بڑا سانپ بن گیا جو ان تمام رسیوں کو نگل گیا اب ایک عام دیکھنے والے کے لیے تو یہی فیلنگ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ایکٹ ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے اور جادوگروں کا ایکٹ جو ہے یہ بہت ویک ہے حقیقت یہ تھی جس کی تفصیل آپ کو دوسری صورتوں کے اندر ملے گی کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جادو صرف ایک نظر آنے والی چیز ہوتی ہے بغیر حقیقت کے جبکہ حضرت حضرت علیہ السلام کا اثا سا... کا... کا واقعتاً ایک اجدا بن گیا تھا لہذا جادوگر تو فوراً پہچان گئے کہ ہم نے تو صرف نظر کا دھوکہ پیدا کیا تھا اور یہ واقعتاً لہٰذا وہ تو سجدے میں گر گئے باوجود اس کے کہ انہوں نے بادشاہ سلامت سے پہلے بڑے وعدے وعید لیے تھے کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو ہمیں کیا خوب انعام و اکرام ملے گا لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے حقیقت کو دیکھا تو وہت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بس گئے اور کہنے لگے کہ ہم تو موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں بادشاہ نے ان پر بے انتہا تشدد کیا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالص سم سے کاٹے اور انہیں سولیاں دیں لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں اور ہمیں آخر میں جو اس پر عجر ملنے والا ہے وہ دنیا کی جو بھی سب زیب و زینت ہے اس سے زیادہ عزیز ہے اس کے بعد فرعون کے درباری کہنے لگے یہ بڑا ٹپیکل ایک انداز ہے کہ فرعون قرآن مجید نے پورٹری کیا ہے کہ فرعون ایک بادشاہ تھا پہلے اسے اپنی بادشاہت پر اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا انیشلی اس صورت میں ذکر ہے اس پارے کے اندر کے فیرون کے درباریوں نے فرعون کو متوجہ کیا کہ بادشاہ سلامت اتر و و قوم ہو لیفسدو فلعر و ضد کا و تک سلامت کیا آپ موسا اور اس کی قوم قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں فرعون بڑا کانفیڈنٹ تھا انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہم اس قوم کے جتنے بھی لڑکے ہیں ان کے لڑکے جنگ کے قابل ہیں ہم ان سب کو قتل کرا دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے ایک تو وہ عورتیں ہمارے کام آئیں گی اور دوسرے وہ ڈی مورلائز ہوں گے لہٰذا یہ بھی کر کے دیکھ لیا گیا تو یہ دوسرا موقع تھا کہ حویت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل پر تشدد ہوا فرعون کی طرف سے اور ان کے جتنے بھی لڑکے تھے وہ قتل کر دیے گئے حضتِ مشاء کی پیدائش کے وقت شیرخوار بچوں کو بالکل نوزائیدہ کو قتل کیا گیا اب اسٹیج اس پر جو نوجوان تھے ان کو قتل کیا گیا اس بات بیان فرمایا کہ ہم نے فرعون کی قوم کو متعدد آزمائشوں میں آزمایا اور جب بھی انہیں کوئی خیر ملتا تو وہ کہتے یہ تو ہمارا حق تھا اور جب انہیں کوئی مصیبت آتی تو وہ کہتے کہ یہ موسا کی نحوست ہے جو ہم پر آئی ہے معذ اللہ اس کے بعد ذکر کیا گیا کہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا موسا علیہ السلام سے کہ تم کوئی بھی نشانی ہمیں دکھا دو ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں پھر ان پر پے بے اللہ کی نشانیاں آئیں طوفان آئے پھر ان پر جوہوں کا عذاب آیا ٹڈیوں کا عذاب آیا میں کا عذاب آیا خون کا عذاب آیا یعنی ہوتا کیا تھا خون کا عذاب ہے تو وہ جدھر جاتے تھے سامنے خون ہی خون ہوتا تھا ٹڈیوں کا عذاب ہے تو جہاں جو جو دروازہ کھولتے تھے سامنے ٹڈیاں ہوتی تھیں وہ کوئی کپڑا اٹھاتے تھے اس میں ٹڈیاں ہوتی تھیں وہ کوئی برتن کھولتے تھے تو اس میں ٹڈیاں ہوتی تھیں پھر مینڈکوں کا عذاب آیا اسی طرح ہر طرف مینڈک ہی مینڈک تھے لیکن طرح طرح کے عذاب آئے پھر کیا ہوتا ہر مرتبہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو مسا علیہ السلام کے پاس آتے مسا ذرا اپنے رب سے ریکویسٹ کرو نا کہ ہمیں اس عذاب سے نجات دلا دے اور جب وہ عذاب ٹل جاتا تو پھر اپنے وعدے سے پھر جاتے پھر اگلا عذاب آتا پھر وہ حضرت موسا کے پاس آتے یہ سلسلہ جو تھا وہ جاری رہا فائنلی اللہ تعالی نے ان سے انتقام لیا اور انہیں دریا کے اندر سمندر کے اندر غرق کر دیا حضرت موسا علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر دریا پار کر گئے انہیں نجات مل گئی جب انہوں نے دریا پار کیا تو جو آگے علاقہ تھا اس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم آباد ہے اور ان کے سامنے بت پڑے ہوئے اور وہ ان کی پوجا کر رہے ہیں تو یہ ایسی نا ہنجار قوم تھی کہ حفت مص علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اج اللہ الاحن کما لہم آلیہ موسا جیسے ان کے خدا ہے نا ہمارے لیے بھی کوئی خدا بنا دو تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں حفت مسا علیہ السلام نے جھنجھلا کر کہا آ غیر اللہ ابغی الہن کہ کیا بھلا میں خدا کے سوا کسی اور کو چاہوں بہ و فت الکم عدلعالمین حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کا سرکردہ ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر گئے اللہ تعالیٰ کے بلاوے پر تاکہ ان کو تورات عطا کی جا سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری میں جلدی فرمائی اور باقی ساتھیوں کو یہ کہہ کہ کر کہ تم بھی میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ آپ پہلے کوہ دور پر پہنچ گئے وہاں جا کر حبت موسا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دیدار کا تقاضہ کیا کربی ارینی انضر الیک کربا مجھے ذرا اپنا دیدار کرا دے اس لیے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسا لنتا رانی تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکو گے ہاں میں اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں اگر وہ پہاڑ میری تجلی سے گیا تو پھر تم سمجھ جانا کہ تم بھی میرے دیدار کا تحمل کر سکو گے لیکن جب اس پہاڑ پر اللہ تعالی نے تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حفت موسیٰ علیہ السلام شوق کے ساتھ گر گئے بے ہوش ہو کر حضت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر چلے گئے پیچھے سے حفت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے اپنے خلیفہ مقرر فرمایا اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کہنے کے باوجود ان کے بار بار کے سمجھانے کے باوجود ان کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی اور سامری نامی ایک شخص نے زیورات کو پگھلا کر گائے کی شکل کا ایک مجسمہ بنایا اور اس میں ایک خاص طرح سے سوراخ رکھے کہ جب ہوا گزرتی تھی اس میں ہو او کی آواز آتی تھی اس نے کہا دیکھو مصع علیہ السلام غلطی سے آسمان پر کوہتور پر چلے گئے ہیں اصل میں تمہارا خدا تو یہ ہے بن اسرائیل بچرے کی پوجا میں مبتلا ہو گئی حوت مصع علیہ السلام واپس تشریف لائے تو انہوں نے حفت ہارون کو بھی ڈانٹا کہ تم نے کیوں انہیں بچرے کی پوجا کرنے دی میرے پیچھے چلے آتے تو حفت ہارون علیہ السلام نے عز کی بھائی دیکھو مجھے خام ان لوگوں کے سامنے بے عزت نہ کرو اصل بات یہ تھی کہ میں اس لیے ان سے نہ لڑا کہ قوم کے اندر تفریق پیدا نہ ہو جائے اور یہ بڑی باریک ججمنٹ ہوتی ہے کہ قوم کے اندر تفریق نہ ہو ان کے درمیان اتحاد رہے یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن اس کی ایک لمٹ ہے جو بیسک پرنسپلز ہیں ان پر کمپرومائز کبھی نہیں ہونا چاہیے اور اگر بیسک پرنسپل پر بھی کمپرومائز کیا جائے گا بنیادی نظریات پر بھی کمپرومائز کیا جائے گا ان پر سوٹ آف یونٹی تو پھر نہ یونٹی ملے گی اور نہ انسان کے بنیادی تصورات انٹیکٹ رہ سکیں گے بہرحال حفت مصع علیہ السلام اس واقعے کے بعد ستر سرکردہ افراد کو لے کر کوہ پر پھر حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ کے اور وہاں پر جا کر معافی مانگی قوم کی طرف سے کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے یہ ہمیں معاف کر دیں جب وہ کوہتور پر پہ پہنچے تو ایک زلزلہ آیا اور اس زلزلے کی وجہ سے وہ سب لوگ بے ہوش ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگی وقت فی حاضر دنیا حسنتاً اللہ ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھلائی لکھ دے بفی الخرہ اور آخرت میں بھی انا حد نہ ہم تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں کالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصابی عذابی اسی بھى ہی من اشاء ہو جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے کہ میں جسے چاہوں گا اس عذاب میں مبتلا کروں گا وہ رحمتی وسیعت اللہ شعیع البتہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے فسا اب تبوحا. میں اسے لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے کہ جو مجھ سے ڈرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور میری آیات پر وہ ایمان لائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے اللہ زین الرسول نبی العمی وہ کہ جو اس رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے اس کا اتباق کریں گے جس کو وہ اپنے ہاں لکھا ہوا پائیں گے تورات و انجیل میں یعنی بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی پیروی کریں گے وہ رحمت ان کے لیے خاص ہوگی اور وہ انہیں بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے اور انہوں نے دین کے نام پر جو توق اپنے گلوں میں ڈال رکھے ہوں گے اور جو بوجھ اپنے اوپر لاد رکھے ہوں گے انہیں اتاریں گے اور ان کے لیے حلال چیزیں حرام کریں گے اور حرام چیزیں حرام کریں گے اور آخر میں فرمایا فل لزینہ پس وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں گے بہی اس نبی رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور وضرو ان کی توقیر کریں گے وہ نثروں ہو اور ان کے دست و بازو بنیں گے ان کے مشن میں وہ تبا نور اللہ آ ہوں اور اس روشنی کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل فرمائی گئی یعنی قرآن مجید الاحم المفلحون تو وہی فلاح پانے والے ہوں گے یہ آیا مبارکہ بڑی اہم ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کر دیے گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کے کیا تقاضے ہیں پہلا تقاضا یہ ہے کہ انہیں دل و جان سے اللہ کا رسول ماننا ہوگا پھر ان کا اتباع کرنا ہوگا ان کی عزت و توقیر کرنی ہوگی اور اس نور کی پیروی کرنی ہوگی کہ جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں آپ کا دست و بازو بننا ہوگا وہاں اس مشن میں یعنی ان کا مشن کیا ہے اللہ کے دین کو پورے قرآہ عرضی پر غالب کرنا یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے ست ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا مقصد تھا بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجے سے نجات دلانا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے پورے قرآۂ عرضی پر اللہ کے دین کو غالب کرنا تو اس مشن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بننا اس کے لیے اپنی جان کھپانا اپنا مال خرچ کرنا اپنے اوقات لگانا اپنی صلاحیتیں کھپانا یہ سب تقاضے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے اس کے بعد ارشاد ہوا قل یا ناز اعلان کر دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگو انی رسول اللہ علیہ جمیا کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں کون سا اللہ اللہ زی لہو ملک کو سماوات کہ جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پر ہے لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یحی و یمیت وہ زندگی دیتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے فعام الب اللہ و رسول ہی بس مانو اللہ اور اس کے رسول نبی امی کو اللہ زی یمن جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہی اور اس کے کلمات کو مانتے ہیں وہ اور اس نبی رسول امی کی پیروی کرو لم تحت تا تاکہ تم راہ یاب ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے بعد ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نہ حبت موسیٰ کی پیروی کی جا سکتی ہے نہ حبت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی نہ حبت داود کی نہ حبت سلیمان کی اب ایک ہی ہیں جن کی پیروی کرنی ہے اور وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اراف کی ایک نمبر 163 میں تاریخ بنی اسرائیل کا ایک اور اہم واقعہ بیان ہوا ہے وہ حضرت مصع علیہ السلام کے بعد کا ہے وہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو بھی حبت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق پہلے عبادت کے لیے اور کانگریگیشن کے لیے اجتماعی عبادت کے لیے جمعہ کا دن دیا گیا تھا لیکن بنی اسرائیل نے حسب عادت اس میں تبدیلی چاہی کہ نہیں ہمیں ہفتے کا دن چاہیے تو انہیں ہفتے کا دن عطا کر دیا گیا اس شرط کے ساتھ کہ اب تم پورا دن خاص کرو گے اللہ کی عبادت کے لیے اور کوئی دنیاوی کاروبار نہیں کر سکو گے جیسے ہمارے لیے جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز ختم ہونے تک کاروبار دنیاوی حرام ہے اب ان کے لیے پورا دن ہو گیا تب اس میں ذکر ہے ایک ایسی بستی کا کہ جو سمندر کے کنارے پر آباد تھی اور ان کا پیشہ ماہی گیری تھا مچھلیاں پکڑنا تھا اب ہفتے کے دن وہ مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی کچھ نہ کچھ سینس دی ہے ہفتے کے دن وہ بالکل سائل کے قریب آ کر اٹکیلیاں لیتی جس سے ان کے منہ میں پانی آتا تو انہوں نے کہا انہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ ایک ہیلا کیا وہ ہیلا یہ تھا کہ اچھا ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا تو ہم پر حرام ہے لیکن مچھلیوں کو اکٹھا کرنا ایک طرف کرنا تو حرام نہیں ہے لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ ہفتے کے روز وہ سمندر کے ساتھ ساتھ ساحل کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی کھائیاں کھود کر حوض بنا لیتے اور پانی کو ادھر لے جاتے مچھلیوں سمیت اور اتوار کے روز مچھلیاں پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہم نے شریعت کا حکم نہیں توڑا کچھ لوگ انہیں منع کرتے تھے کہ تم یہ حرکت نہ کرو شریعت کا مذاق نہ اڑاؤ اور کچھ ان کو منع کرتے تھے کہ کیوں منع کرتے ہو خام ان کو جنہوں نے بات تو ماننی نہیں ہے اس کے جواب میں وہ تبلیغ کرنے والے کہتے تھے کہ بھائی دیکھو ہم کم سے کم اللہ کے حضور یہی کہہ سکیں گے کہ ہم نے اپنی سی کوشش کی ہے اور ہمارے لیے وہ اللہ کے حضور ایک معذرت پیش ہو جائے گی اور کیا جب کہ یہ بعض آ ہی جائیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ قوم کہ جو اس جرم میں مبتلا تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے بندروں جیسے بنا دیے اور نجات صرف انہی کو ملی کہ جو انہیں روکتے تھے اگرچہ ان کے روکنے سے وہ بعض نہیں آئے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سرخرو ہو گئے اور انہیں کامیابی مل گئی اس کے بعد صورت العراف میں عہد السط کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام روحوں کو پیدا کیا تو ان کی ایک اسمبلی اللہ تعالیٰ نے کال کی اور تمام انسانوں کی ارواح کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا اور ان سے ایک سوال کیا السطو پہ رب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بلا شہیدنا ان سب ارواح نے بیک زبان کہا کہ یس ان واقعی آپ ہمارے رب ہیں رب العالمین ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امتقول ام القیامت انا کنہ انہاذافلین کل کو قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا یا کل کو تم یہ کہنے لگو انا معاشرک آباؤ نا من قبل کہ شرک تو ہمارے پچھلے آبا و اعداد نے کیا تھا وہ کنہ ضروری تم بادم اور ہم تو بس ان کی اولاد تھے بما کناب المبتلون تو کیا ہمیں تو ہلاک کرے گا اس جرم کی پیدائش میں کہ جو اہل باطل نے کیا تھا اس کے بعد ایک بہت اہم واقعہ بلام باورہ کا زیر بحث آیا ہے کہ انہیں قصہ سناؤ قرآن مجید میں سے اس شخص کا جس کو ہم نے اپنی آیات سے نوازا تھا فنسالہ خانہ تو انہوں نے تو اس شخص نے ان آیات کو اتار پھینکا فاطبہ حسیتان تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا فقان امین الغوین اور وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا اب قرآن مجید کی گواہی دیکھیے ولاؤ شی ناز رفان اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اس کو بہت اونچا مقام دیتے لیکن ولا کنّا ہوا لیکن وہ زمین ہی کے ساتھ چمٹ گیا یعنی جو انسان کی حیوانی زمینی خواہشات ہیں اس کی انہوں نے پیروی کی وہ تباہ ہوا ہو اپنی خواہشات کی پیروی کی تو کیا ہو گیا وہ باوجود تورات کا بہت بڑا عالم ہونے کے اس کی مثال دی گئی ہے تو اس کی مثال ایک کتے کی ہے کہ خا کتے کو دوڑاؤ تو بھی وہ ہانپتا ہے اور نہ بھی دوڑایا گیا ہو تب بھی اس کا سانس لینے کا انداز ہی ایسا ہے کہ اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے کتے کی اور وہ یوں یوں سانس لے رہا ہوتا ہے جیسے ہانپ رہا ہو تو فرمایا مسلح کا مسل کل انتحمل علیہ الحث اور تسر کو ہی الحفظ ذال کا مسَل قوم الزین یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں فخص و سلقا صلی اللہ علوم کروں تو لوگوں کو قصہ سناؤ تاکہ اس پر غور و فکر کریں اس وقت کے آخر میں قیامت کا ذکر آیا ہے یہ سلونہ کانسات ایا نرسہ کل انما علما اندا ربی کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب قائم ہوگی آپ ان سے اتنا کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے ولا, ولا جلی اور وہ اس کو ظاہر نہیں کہے گا لے وقت ہاں اللہ اور وہ اپنے سوا کسی اور کو اس سے مطلع نہیں کرے گا صورت آراف کے بعد اس بارے میں صورت انفال کا آغاز ہوتا ہے کہ بے شک مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات لاوت کی جاتی ہیں تو اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے انم المومنظین اجزا ذکر اللہ وجلۃ غلوب ہوں وزا طلت علّہ آیات ہوں زیادت اور وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں اللہ زینہ یقینی صلاح جو نماز قائم کرتے ہیں وہ ممہ رزکنہ ہوں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں سرہ انفال میں غزۂ بدر پر تبصرہ کیا گیا ہے جس پر گفتگو ان شاء اللہ رسوِ کے ضمن میں ہوگی باراک اللہ علی ولا کم فلقرآم بنا فانی بیا کم بالآیاتی لما في الصدور